وعلیکم السلام و اللہ میری آواز آ رہی ہے مجھے ذرا تھوڑا لکھ دیں آواز اگر میری آ رہی اچھا جی آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ شرمندہ نہ کریں پرائیویٹ میں کوئی بات نہیں ہے تو سوال آپ کا جو ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پندرہ دن جو ہوتے ہیں نا کم از کم پندرہ دن یہ تو ایک مہینے میں پندرہ دن پاکی کے لازمی ہوتے ہیں عورت کے لیے پندرہ دن سے کم میں یعنی اس کو مینس نہیں آ سکتے عورت کے لیے نا یہ ضروری ہے اگر اس سے کم میں آئیں گے تو پھر وہ بیماری ہوگی اس میں عورت جو ہے وہ نا اوزو کرے گی ہر نماز کے لیے لہدا سے اور نماز پڑھے گی اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ قربت کر سکتے یعنی سارے کام وہ وہی کرے گی اگر پندرہ دن ہو چکے ہیں یعنی اس کے پاکی کے پندرہ دن گزر گئے ہیں تو اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا ہے تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ تین دن اور تین راتیں یہ اس کی منیمم لمٹ ہے اور دس دن اور دس راتیں جو اس کی میکسیمم لمٹ ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ تین دن اور تین راتوں کے اندر اندر یہ سلسلہ جیسا کہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے دن اس کو خون کے دبدے محسوس ہوئے دوسرے دن پیلی سی کوئی رتوبت یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو تیسرے دن تک دیکھتے ہیں اگر وہ بالکل مٹیالہ ہو جاتا ہے مٹی کے رنگ کی طرح کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو تین دن گزرنے کے بعد پھر وہ مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑے گی اور سارا سلسلہ وہ پاک ہو جائے گی غسل کر کے اگر اس کے بعد بھی اس کو آتے ہیں تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی عادت کتنے دنوں کی بنتی ہے تو چار دن پانچ دن سات دن آٹھ دن اگر دس دن ہو جاتے ہیں دس دن سے زیادہ پر اگر اس کو داغ لگتا ہے یا دبا آتا ہے خون کا یا بلڈ ہی آتا ہے تو وہ بیماری ہے تو اس میں وہ غسل کر لے گی وزو کر کے ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے گی اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ قربت کر سکتا ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو جو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کے یہ جو مینسز ہیں یہ رک جاتے ہیں تو یہ کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہوتی اصل میں یہی جو ہے بچے کی غذا کا کام دیتے ہیں تو جب بچہ پیٹ نہیں ہوتا ہے تو بھی نہیں آتی تو اس کا بھی سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے گروتھنگ ہوتی, ہوتی بچے کی امید ہے آپ کا جو سوال تھا اس کا جی جواب ہو گیا ہوگا مزید جو آپ کا سوال ہے آئیے مائکرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھئے بھائی بات یہ ہے کہ ان ایام عورت کا قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک کو چھونا لی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہاں تک مدرسے کی طالبات کا مسئلہ ہے اس میں جو علماء ہیں متاخرین انہوں نے اس طرح اجازت دی ہے کہ وہ قرآن پاک سامنے رکھ سکتی ہے اس کو اگر چھونا پڑے تو مطلب گلوز کے ساتھ یا کوئی اور کپڑا لے کے پینسل اس کے اوپر رکھ سکتی ہے پڑھنے کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ وہ یہ بات غلط ہے کہ زبان پاک ہوتی رہی اس سے جیسے بھی آپ پڑھتے رہیں کیونکہ اس کے لیے علیحدہ سے حکم موجود ہے قرآن پاک میں نا اس کو چھونا بھی نہیں ہے اس حالت میں اور حادیث میں موجود ہے کہ اس صورت میں عورت پڑھ بھی نہیں سکتی جیسے مرد جو نبی ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے غسل جس پر فرض ہو تو عورت یہ بچیاں جو حفظ کرنے والی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ آیت مکمل نہیں پڑھیں توڑ توڑ کے پڑھیں نا دو دو لفظ کر کے پڑھ لیں دو دو تین تین لفظ کر کے یعنی وہ پورا مفہوم ادا نہ ہو اس کے ساتھ آیت کا تو یہ اس مجبوری کی حالت میں کے لیے جائے گا میں نہیں جائیں جائیں درسے میں جائیں ناغا نہ کریں بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ نماز کے لیے بھی نا وہ جیسے وضو کرتے ہیں نا وضو وغیرہ کر کے اپنا مسلح بچھا کے اس پر بیٹھ کر اپنے ذکر و روزگار کر لے تاکہ اس کی نماز کی عادت نہ چھوٹے لیکن نماز نہیں پڑھنی تو ایسے مدرسے میں جانے اگر نہیں جائے گی نا تو ہفتہ یا پانچ سات دن جو ہے اس کو بہت حارض ہوگا اس میں تو اس کا طریقہ کار وہی ہے جو میں نے کر دیا نا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نا آیت پوری نہ پڑے اس کو توڑ توڑ کے پڑھ لیں اور یہ کنسپٹ غلط ہے کہ زبان پاک ہوتی ہے تو جیسے مرضی پڑھیں باقی وہ ٹھیک ہے ایک دوسری عورت اگر سامنے رکھ لیتی ہے تو اس کے اوپر سے دیکھ کر وہ لیکن اس کو روانی سے جیسے پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا تو پھر یعنی قرآن پاک پڑھنے کے نیت سے نا دعا وغیرہ کی نیت سے تو ایک آدھی آیت پڑی جا سکتی ہے نا وہ سارا سپارا تو نہیں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے نا تو اس لیے اس کا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے آیت کو مطلب الانا یہ کیسے آیت ہے اُلا کا الاحدم اُلاح کا سانس لے لیا الا ایسے سانس لے لیا ربیم پھر سانس لے لیا ایک سانس میں ساری پڑیں گے تو آیت بن جائے گی اس طریقے کے لفظ کر کے پڑیں گے تو پھر اس سے حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا صرف مجبوری کی وجہ سے فکار متاخرین جو ہیں انہوں نے اجاگر دی ورنہ حق کسل میں یہی ہے کہ اندروں میں نہ پڑا جائے جی ایسے ہی کرکڑی پڑ سکتی ہے پورا مطلب ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے تو چاہے پورا پارا پڑ لے تو چونکہ وہ الفاظ پڑھ رہی ہے نا قرآن پاک آیات نہیں پڑھ رہی ٹھیک ہے تو اور کوئی سوال آپ کا ہو تو آ جائیے ماہ پر السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ آج آپ کے یہاں ہوگی سب تو اگر جتنی ہو سکے ٹھیک ہے کوئی ماشاء کام کاج کرنے والے آدمی ہیں تو رات میں چاہے دو نفل بھی پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھیے گا اور سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پاکستان جب آپ کا آنا ہو تو موسٹ ویلکم ٹھیک ہے بالکل گودرا کے قریب یا سمندری آپ نے دیکھا ہوگا شاید پہلے تو پچیس چھبیس کلو میٹر صرف دور ہے تو آپ آئیے کہ مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے مل کر اور پھر انشاءاللہ تعالی اچھا ماشاءاللہ اللہ اچھا ارادہ کب تک ہے آپ کا آنے کا اس منتھ اس ایئر میں ہے یا اگلے ایئر میں کوئی کیا پروگرام بنے گا اچھا نیکسٹ ایئر میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جہاں بھی آپ ہیں اور جب بھی آپ پاکستان آئیے گا تو تشریف لائیے گا میرے پاس مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے مل کر تو اچھا کوئی بات آپ نے کرنی تو آ جائیں ماحول السلام علیکم السلام علیکم و اللہ دعا کا جب بڑا آسان سا طریقہ ہے اس کے لیے میں ایک مطلب آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ مت سوچیں کہ عربی میں ہی دعا یاد کرنی آپ نے بندہ جو اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے نہ وہ کسی اور زبان میں نہیں مانگ سکتا یہ ٹھیک ہے عربی میں اجر زیادہ ہے پڑھنے کا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ بھی ہے آپ کی پسندیدہ آپ کی زبان ہے تو اس میں جتنا ہو سکے ایک جو آپ کو یاد ہے یا دو یاد ہے تو کوئی حرض نہیں اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ شروع میں ایک دہوشی پڑھیں جیسے اللہ علی محمد و علی محمد و مبارک وسلم اتنا بھی یہ بھی دشیف ہے ٹھیک ہے اور میری وہی جو عادت ہے نا میں وہ رضویہ پڑھتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علّ نبی ولا علی صلی اللہ تعالی تعالیٰ وسلم صلات و یا یا سیدی رسول اللہ یہ ذرا لمبا ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو جو میں نے پہلے اللہ وسلی علام محمد علی محمد وبارک وسلم اچھا جی تو اچھا یہ جی پڑھنے اس کے بعد آپ کو جو دعا یاد ہے عربی کی اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت انشاءاللہ یاد ہو جائے گا عربی کی دعا یاد ہے نا جو بھی آپ کو مثلا اللہ ربا نا یہ والی یا رب جالنی یہ بھی دعا ہے ٹھیک اچھا ہے اس کے بعد علاوہ اور بہت ساری دعائیں ہیں میں انشاءاللہ شاء آپ کو نا کسی دن لکھ کے نا اردو میں یعنی عربی میں یہاں سے لکھ کے پھر آپ کو میل بھی کروں گا پھر مجھے اپنا میل ایڈریس بھی دے دیں اور میرا میل ایڈریس جو ہے وہ بھی ایڈ کر لیں اور میں آپ کو اپنا دے رہا ہوں موبائل نمبر بھی اگر لکھتا ہوں میں تو آپ اس کو سیو کر لیجیے گا تو پھر انشاءاللہ شاء تعالی بعد میں بھی آپ سے رابطہ رہے گا تو اچھا دعا مانگ کر دے بھی آپ نے مانگ ہو اپنی زبان میں بعد میں مانگے جیسے بھی گڑ گر کر مانگے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آخر میں پھر ایک مرتبہ جوشی پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد واشا اجمائی ٹھیک ہے تو اس کو پڑھ کر پھر آپ دعا اپنے چہرے پہ ہاتھ بھی سنت ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وبارک و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروشی تو یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر حال میں ہر وقت قبول ہی قبول ہے تو ہم نے اول وہ لاخر دروشی پڑھ لیا بیچ میں اپنی حاجت جو ہے وہ پیش کر لی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دروشی انہیں قبول ہونا ہی ہونا ہے تو ساتھ ہماری دعا جو ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ شاء تعالیٰ ٹھیک ہے تو یہ آسان سا طریقہ ہے اس میں تو اپنے دل کی آرزو آپ جس زبان میں مانگے وہ مالک ہے وہ ہر زبان سنتا ہے اور کرم فرمانے والا ہے تو یہ میں نے اپنا میرا لکھ لیا ہے تو اس پہ آپ مجھے کوئی میل کریں گے تو پھر آپ کا ایڈریس آ جائے گا میرے پاس مجھے زیادہ موبائل یہ یوزر نہیں کرنا آتا تو یہاں سے کاپی کروں گا تو شاید نہ ہو تو اب میرے میں انشاءاللہ شاء اللہ اس کے ادھر سیو ہو جائے گا میرے پاس جی میل میں آ جائیے مائک پر السلام علیکم